الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلا يا حبيب الله. صلاة والسلام بعد الرحمن عیا نبی اللہ نور فرانصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعلیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وہ بھیانک مقام جہاں پر کافروں مشرکوں منافقوں مجرموں گناہ کو جمع کیا جائے گا سزا کے طور پر کا نام ہے جہنم اور جہنم کو اردو میں کہتے ہیں دوزخ جہنم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اللہ کی پناہ اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے اپنے کرم جہنم پر معمور فرشتے بہت ہی سخت اور بہت ہی طاقتور ہیں اور جہنم کے انگارے شعلے بہت زیادہ تفیش والے ہیں جہنم کی ہر چیز کالی ہے ہم نے یہ بھی سنا پچھلے سلسلوں میں کہ جہنم کا دھواں جو ہے یہ کافروں کو گھیر لے گا اور دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کا یادگار بنایا ہے یہ بھی کل ہم نے سنا تھا اور جہنم کا ادھن آدمی اور پتھر کفار اور وہ بت جن کی پوجا کی گئی جنات جن بھی جو نافرمان ہیں کفار ہیں جہنم میں جھونکے جائیں گے بتوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا کس لیے اس لیے کہ کفار کو حسرت ہو کہ وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں بھیج دیے گئے جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے کافر جنات اور جتنے بھی سرکش جنات ہیں سارے شایاتین ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور قسم کی آگ ہو جہنم کی گرج اور دل ہلا دینے والی کیفیت کیا ہوگی جہنم میں لے جانے والے ارمال جلد صفحا ستانوے تا اٹھانوے پر لکھا ہے کچھ پیش کرتا ہوں امیر المین حضرت سینہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سینہ کاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مشہور تابعی بزرگ ہیں ان سے فرمایا کاب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے حضرت سعین کائ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کیا امیر المین اگر آپ قیامت کے دن ستر نبیوں کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے یہ سن کر امیر المنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کچھ دیر کے لیے سر جکا لیا اور ان پر رقت تاری ہو گئے رونے لگے جب کچھ افاقہ ہوا ارشاد فرمایا ایک رضی اللہ تعالی مزید سنائیے رض کیا امیر المین اسے بیل کے نتھنے ناپ کے سوراخ کو نتنا کہتے ہیں جہنم میں سے بیل کے نتنے جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی سے ابل کر بی جائے امیر المینین نے یہ سنا تو پھر آپ پر رقط ہو ہوگئی رونے لگے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا روتے رہے افاقہ ہوا تو فرمایا ایک آپ اور سنائی عرض کیا امیر المنی جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا فرشتے نازل ہوں گے صفے بنا لیں گے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جبراہی جہنم کو لے آؤ تو حضرت جبرائیل علیہ سلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی جانوروں کو ہانکتے ایک لگام ہوتی جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی پھر جب جہنم مخلوق سے سو برس کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ سب مخلوق کے دل دہل جائیں گے پھر جہنم جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرر فرشتہ نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جب گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے اب بھی نفسی نفسی یارب میں تج سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں جہنم تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے عقلیں گھبرا جائیں گی یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا ولی سلاط و جو کہ نبیوں میں ہمارے اکالی سلاط السلام کے بعد سب سے افضل و اعلی ہیں عرض کریں گے یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاۃ والسلام عرض گزار ہوں گے یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں اس مریم رضی اللہ تعالی کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے لاہ اکبر اور آشکان رسول ہمارے اکالی سلاط السلام کی کیفیت کیا ہوگی آقا علیہ و السلام عرض کریں گے امتی امتی آج میں تج سے اپنی جان کا سوال نہیں کرتا میں تو بس اپنی امت کا سوال کرتا ہوں رب جلیل عزت وجل ارشاد فرمائے گی آپ کی امت کے اولیاء پر نہ کوئی خوف نہ ہی وہ غمگین ہوں گے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا فرشتے اللہ تبارک و تطالعہ کے حضور کھڑے ہو کر انتظار کریں گے انہیں کیا حکم دیا جاتا ہے اللہ تبارک وطالیہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو آگ میں ڈال دو جو گناہ کبیرہ پر ڈٹے رہے میں ان سے بہت ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے دنیا میں میرے احکامات کی پرواہ نہیں کی میرے حق کو ہلکا جانا میری عزت کی بے حرمت ہی کی لوگوں کا خوف کیا میرا خوف نہ رکھا حالانکہ میں نے انہیں اپنے فضل سے دیگر امتوں پر عزت عطا فرمائی انہوں نے میرے فضل کو نہ پہچانا میری نعمت کی قدر نہ کی فرشتے مردوں کو اور عورتوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اس امت کے سوا جو بھی شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا چہرہ سیاہ پاؤں میں بیڑیاں گردن میں توک ہوگا جبکہ اس امت کے گناہگار جہنم میں اپنے چہرے سلامت لے کر جائیں گے جب دروگہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ سلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے بدنصیب ہو کس کی امت ہو میرے پاس اب تک تم سے اچھے چہرے والا کوئی نہیں آیا کہیں گے ہم قرآن والی امت ہیں حضرت مالک دروغ جہنم علی السلام کہیں گے بد نصیبوں کیا قرآن حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر نازل نہ ہوا یہ لوگ چیختے روتے ہوئے پکاریں گے واہ محمد یعنی یا رسول اللہ مدد کیجئے اپنے ان امتوں کی شفاعت کیجئے جنہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے ایک جھڑکنے والی کرخت آواز آئے گی اے مالک تمہیں کس نے کہا کہ ان بد نصیبوں سے گفتگو کر کے عذاب میں داخل کرنے سے رکو اے مالک ان کے چہروں کو کالا نہ کرنا کیونکہ یہ دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے یہ مالک انہیں توک نہ پہنانا کیونکہ دنیا میں غسل جنابت کیا کرتے تھے اے مالک ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالنا کیونکہ یہ لوگ میرے گھر کا طواف کیا کرتے تھے اے مالک انہیں تار کول یعنی ڈامر کا کالا لباس نہ پہنانا کیونکہ انہوں نے احرام کے لیے دنیا میں اپنے کپڑے اتارے سے کپڑے اتارے تھے اور آگ سے کہہ دو ان کی زبانوں کو نہ جلائے کیونکہ یہ دنیا میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اے مالک آگ سے کہہ دو انہیں ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دے آگ ان کے اعمال اور سزا کی مقدار کو اس طرح جانتی ہوگی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پہچانتی چنانچہ آگ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک پہنچے گی کچھ کے گھٹنوں تک کچھ کے ناف تک کچھ کے سینوں تک جب اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے گناہوں نافرمانیوں اور ان پر ڈٹے رہنے کی سزا دے چکے گا تو ان کے اور مشرقین کے درمیان بند دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ خود کو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں پائیں گے اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک ہوگی نہ کچھ پینے کو ملے گا روتے ہوئے پکاریں گے واہ محمد یعنی یا رسول اللہ مدد فرمائیے اپنی امت کے بد نصیبوں پر رحم فرمائیے ان کی شفات کیجئے کہ آگ نے ان کے گوشت کو کھا لیا خون ہڈیوں کو کھا لیا پھر اللہ تو بارہ کا کو پکاریں گے یارو اے ہمارے بادشاہ اس پر رحم فرما جس نے دنیا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اگرچہ گناہ نہ فرمانی کی تیری حدیں توڑی اس وقت مشرقین مسلمانوں سے کہیں گے اب تمہیں اللہ و رسول پر ایمان لانا بھی نہیں بچا سکتا حضرت جبریل امی علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا ہے جبریل جاؤ اور امت محمدیہ کو آگ سے نکال دو چنانچہ جبریل امی علیہ السلام انہیں وہاں سے گروہ در گروہ نکالیں گے ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی جبریل امی علی سلام انہیں جنت کے دروازے پر بہنے والی نہر میں غوطہ دیں گے اسے نہر حیات کہا جاتا ہے جب وہ اس میں کچھ دیر ٹھہر کر نکلیں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت کرنے کا حکم فرمائے گا ان کی پہشانیوں پر لکھا ہوگا یہ امت محمدیہ کے وہ جہنمی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے آزاد فرمایا ہے وہ اسی نشانی سے جنت میں پہچانے جائیں گے پھر وہ اللہ کے بار میں گڑ کر دعا کریں گے یا اللہ اس علامت کو مٹا دے اللہ تبارک کا تعالی اس علامت کو مٹا دے گا اور کیجئے قیامت کا معاملہ کیسا ہے جہنم کی ہول ناکی کیسی ہے؟ اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں نارے جہنم سے آزادی عطا فرمان مجھے نا تو دکھ سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ تو تے کروں یار ایلا ہی مجھے نا توان پر کرم یا الہی جلا دیم مجھ کو کہیں نہ روز کرم بحر سبب بخش مولا کرم کروں کر چرنا مینار او ہوما چرنا منار یا مجھ مجھے مجھے عامر سلو شاہ محمد سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے اور وہ گناہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ان سے چھٹ پٹ سچی پکی پک توبہ کر لینی چاہیے خالی کے کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رحم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لینا چاہیے ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے اللہ ہمیں اپنے کرم سے جہنم سے آزاد فرما دے قیامت کے روز جہنم جب لائی جائے گی تو کیا خوفناک منظر ہوگا پارہ سولہ سورہ قف کی آیت نمبر سو میں ارشاد ہوتا ہے روحن روشنی ترجمہ کنزل ایمان اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے اور پاراتیس سور نازیت کی آج نمبر 36 میں شاد ہوتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اللہ ہمیں اپنا خوفت فرمایا ترجمہ کنز ایمان اور روز قیامت جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی پاراتیس سورہ فجر کی آیت نمبر تیئیس میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ بھی سنی جی رن جہن یوم ترجمہ اے کنزول ایمان اور اس دن جہنم لائی جائے گی اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور الرفان میں فرماتے ہیں کافر اس دن اپنے گزشتہ اعمال پر سوچے گا پچھتائے گا توبہ کرے گا کافر اس دن اپنے پیغمبر کی نصیحت قبول کر لے گا انہوں نے سچ کہا تھا اب مجھے اجازت ہو تو میں کیا کر لوں مگر اس وقت نہ توبہ مفید نہ نصیحت قبول کرنا فائدہ مند کیونکہ وقت نکل چکا بے وقت بویا ہوا کھیت پھل نہیں دیتا وہ جگہ عمل کی نہیں نتیجہ عمل کی ہے پرتی سورہ سور تکاسر کی آیت نمبر چھ اور سات میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ بھی سنیج یقین اعلی حضرت نے ان آیات کا ترجمہ یوں فرمایا بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے اکبر حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعلّن ہو فرماتے ہیں جب آیت مبارکہ نازل ہوئی جی جہنم تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا صحابہ پر یہ معاملہ بڑا شاک تھا تکلیف دہ تھا تو پیارے آتا علی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امی علی السلام نے مجھے یہ آیت پڑھائی ہے باراتیس سور فجر کی آئت نمبر اکیس بائیس اور تیئیس دور صفا جی او میں جہن ترجمہ کنزل ایمان ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فشتی کتار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم کو کس طرح لایا جائے گا فرمایا اس کو ستر ہزار لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہیں گے کتنے فرشتے کھینچیں گے چار ارب نوے کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے وہ بدک رہی ہوگی اس طرح کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو سارے محشر والوں کو جلا ڈالے عرش کی دائیں جانی اس کو ٹھہرایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم پر کمزوری مسلط کرے گا پوچھے گا کمزوری کیسی ہے ارض کرے گی پروردگار میں خوف سدا ہوں تو مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے خود تجھے عذاب بنایا ہے تجھ پر کوئی میرا عذاب نہیں ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا سوائے ہمارے آقا علیہ تو اسلام کے آپ فرما رہے ہوں گے یارب میری امت یارب میری امت اور دوزخ ہمارے اکالی سلا تو اسلام سے عرض کرے گی یا رسول اللہ آپ کا میرا کیا واسطہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نارے جہنم سے امان عطا فرمانے دے اللہ من النار ام ہوم من النار اللہ ہم من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر, یا مجیر روش مین سل شبیب سل اللہ تعالی علی محمد